بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب المین و سلاۃ وسلم سعید المبیا ابول مُرسلین ولا علی و اصحاب اجمعین و منتھ بحم بحسین الدین امباد ونر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 سورت البقرہ آیت نمبر بہتر اور تہتر کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے تو ہم نے کہا اس پر اس کا کوئی ٹکڑا مارو اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو بنی اسرائیل کے کسی شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا اور جو لوگ قاتل کو جانتے تھے انہوں نے اس پر پردہ ڈال دیا اب وہ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے اور جھگڑا شروع ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے پنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ جو گائے تم نے ذبح کی ہے اس گائے کا کوئی حصہ مقتول پر مارنے کا جو ہے اہتمام کرو تو انہوں نے اس گائے کا کوئی حصہ جو ہے اس کو مقتول پر مارا جس سے اس نے زندہ ہو کر مقتول کی جو ہے نشاندہی کر دی کہ فلان قاتل ہے شروع سے یہودیوں کی عادت بد ہے کہ وہ پہلے قتل و غارت اور فتن, فتنہ اور فساد کرتے ہیں اور پھر حقائق کو چھپانے کی ناکام کوششیں بھی کرتے ہیں یعنی ان کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ ظلم کریں گے جبر کریں گے فساد فتنہ کریں گے اور پھر اس پر پردے ڈالیں گے سعیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس لایا گیا کہ ایک یہودی نے پتھر سے ایک لڑکی کا سر کچل ڈالا اور وہ اس کے چاندی کے زیور اتار کر لے گیا پھر اس لڑکی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس کے جسم میں جان ابھی باقی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا فلاں نے مارا اس نے سر کے اشارے سے کہا کہ نہیں آپ نے دوبارہ پوچھا کہ کیا فلانے نے مارا تو اس نے سر کے اشارے سے انکار کیا جب آپ نے تیسری مرتبہ ایک یہودی کے بارے میں پوچھا تو اس نے سر کے اشارے سے اقرار کیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو دو پتھروں میں کچل کر قتل کروا دیا اس کے قصاص کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کس <coughs> طرح جو ہے معاملات کیا کرتے تھے اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کس طرح قائم کی کدالی کا یوہتا اس سے صاف ظاہر ہے کہ گائے کا ٹکڑا مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا فرمایا اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو یعنی یہ واقعہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے کی بھی دلیل اور ایک نشانی ہے کیونکہ جو ایک مردہ کو زندہ کر سکتا ہے رب العالمین وہ تمام مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے تو اس آیت کے اندر ان دو آیات کے اندر یہ واقعہ ہے جو وہاں پر ایک قتل کے حوالے سے پیش آیا تھا اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں یہود و نصارہ بالخصوص یہودیوں کی اس سوچ اور فکر سے بچائے کہ وہ ظالم ظلم فتنہ فساد اور دنگا کر کے پھر مانتے بھی نہیں اس پر پردے ڈالتے ہیں ہیلے بہانے کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں فتنہ فساد سے بچائے اور ہمیں یہود اور نصارہ اور باقی تمام کافروں کی بدعادتوں سے بچا کے رکھے وہ دعوانا الحمد الحمدللہ رب و وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ